اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما في بطون هذه الانعام وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتتا فهم فيه شركاء وصفهم انہو حکیم علیم اور انہوں نے کہا ان حرام کیے ہوئے چوپائیوں کے پیٹ میں جو بچہ ہو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ مردہ ہو تو مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہیں جلد ہی اللہ انہیں اس طرح خود ہی حلال اور حرام طے کرنے کی سزا دے گا بے شک وہ بڑا حکمت والا خوب جاننے والا ہے نوں مختین بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بےوقوفی سے قتل کیا اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرایا تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلوه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے ٹٹیوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے اور کھجور اور فصلیں پیدا کیں ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں اور زیتون اور انار پیدا کیے ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں اور ان کی کٹائی اور چنائی کے دن اس اللہ کا حق دے دیا کرو اور فضول خرچی نہ کرو بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یہ ایک اور شکل ہے کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے عورتوں کے لیے حرام ہے ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے کھانے میں مرد و عورت برابر سمجھے جاتے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ پر افطراب باندھتے ہیں اللہ پر افطراب باندھتے ہیں ان پر عن قریب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھ رکھنے والا ہے اور اپنے علم و حکمت کے مطابق وہ جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا پھر معروشات کا مادہ عرش ہے جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں مراد معروشات سے بعض درختوں کی وہ بیلے وہ بیلے ہیں جو ٹٹیوں چھپروں منڈیروں وغیرہ پر چڑھائی جاتی ہیں جیسے انگور اور بعض ترکاریوں کی بیلیں ہیں اور غیر معروشات وہ درخت ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں جیسے خربوزہ اور تربوز وغیرہ کی بیلیں ہیں یا وہ تنے دار درخت ہیں جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتے یہ تمام بیلیں درخت اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں اور کھیتیاں جن کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور زیتون و انار ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے پھر اس کے لیے دیکھی آیت نمبر 99 کا حاشیہ پھر یعنی جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کر لو اور پھل درختوں سے توڑ لو تو اس کا حق ادا کرو اس حق سے مراد بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک صدقہ واجبہ یعنی اشر دسواں حصہ اگر زمین بارانی اور نہری ہو یا نصف اشر یعنی بیسواں حصہ اگر زمین کنویں یا کنویں ٹیوب ویل سے سیراب کی جاتی ہو پھر یعنی صدقہ و خیرات میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو ایسا نہ ہو کہ کل کو تم ضرورت مند ہو جاؤ بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق حکام سے ہے یعنی صدقات و ضوعات کی اصولی میں حد سے تجاوز نہ کرو اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیاق آیت کی روح سے زیادہ صحیح یہ بات لگتی ہے کہ کھانے میں اصراف مت کرو کیونکہ بسیار خوری عقل اور جسم دونوں کے لیے مضر ہے اِسراف کے یہ ساری ہی اسراف کے یہ سارے ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ درست ہیں اس لیے سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں بھی اسراف سے منع فرمایا ہے جس سے واضح ہے کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال بہت ضروری اور اس سے تجاوز اللہ کی نافرمانی ہے آج کل مسلمانوں نے اس اسراف کو اپنی امارت کے اظہار کی علامت بنا لیا ہے فن اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر اس ليے اسراف کسی چیز میں بھی ناپسنديدہ نہیں ہے صدقہ و خیرات دینے میں نہ کسی اور چیز میں ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی مطلوب و محبوب ہے اور اسی کی تاکید کی گئی ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ بین اور پیدا کیے اس نے چوپائیوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے مطلب پست قد اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ آٹھ قسمیں پیدا کی ہیں دو بھیڑ میں سے اور دو بکری میں سے اے نبی کہہ دیجئے کیا اس اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو ومین وَمِنَ البقر اسنعین قُلْ أَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْفَيَيْنِ أَمَّ اجْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْفَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ال اور دو گایوں میں سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا تھا پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف حمولتاً مطلب بوجھ اٹھانے والے سے مراد اونٹ گدھا اور خچر وغیرہ ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور فرشہ سے مراد زمین سے لگے ہوئے جانور جیسے بکری وغیرہ جس کا تم دودھ پیتے یا گوشت کھاتے ہو پھر یعنی پھلوں کھیتوں اور چوپائیوں سے ان سب کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کو تمہارے لیے خوراک بنایا ہے پھر جس طرح مشرقین اس کے پیچھے لگ گئے اور حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا گویا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کو حلال کر لینا یہ شیطان کی پیروی ہے پھر یعنی انشمانیت ازواج اسی اللہ نے آٹھ زوج پیدا کیے ازواج زوج کی جمع ہے ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج مطلب جوڑا کہا جاتا ہے اور ان دونوں کے ایک ایک فرد کو بھی زوج اللہ نے پیدا کیا جو باہم ایک دوسرے کا جوڑا ہیں یہ نہیں کہ زوج مطلب بیمائنی جوڑے پیدا کیے کیونکہ اس طرح تعداد آٹھ کی بجائے سولہ ہو جائے گی جو آیت کے اگلے حصے کے مطابق نہیں ہے پھر یہ سمانیہ سے بدل ہے اور مراد دو قسم سے نر اور مادہ ہے یعنی بھیڑ سے نر اور مادہ اور بکری سے نر اور مادہ پیدا کیے بھیڑ میں دمبا اور چھترا بھی شامل ہے پھر مشرقین جو بعض جانوروں کو اپنے طور پر ہی حرام کر لیتے تھے کر لیتے تھے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نروں کو حرام کیا ہے یا ماداؤں کو یا اس بچے کو جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا ہے پھر تمہارے پاس حرام قرار دینے کی کوئی یقینی دلیل ہے تو پیش کرو کہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام وغیرہ اس دلیل کی بنیاد پر حرام ہے پھر یہ بھی سوانیہ سے بدل ہے اور یہاں بھی دو دو قسم سے دونوں کے نر اور مادہ مراد ہیں اور یوں یہ آٹھ قسمیں پوری ہو گئیں پھر یعنی تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو کیا جب اللہ نے ان کی حرمت کا حکم دیا تو تم اس کے پاس موجود تھے مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ان کی حرمت کا کوئی حکم ہی نہیں دیا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو ان کی حرمت کا کوئی حکم ہی نہیں دیا یہ سب تمہارا افطرا ہے اور تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو یعنی یہی سب سے بڑا ظلم ہے یا یہی سب سے بڑا ظالم ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عامر بن الحیع کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو و صحیح مسلم حدیث نمبر دو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امری خزا قبیلے کے سرداروں میں سے تھا جو جرحم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا اس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی اور حجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دیں اور مشرکانہ رسمیں جاری کیں بھوال ابن کثیر بہرحال مقصود آیت یہ ہے مقصود آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آٹھ قسم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر بندوں پر احسان فرمایا ہے ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لینا اللہ کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک کا ارتکاب بھی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهي أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم اے نبی کہہ دیجئے میری طرف جو وہی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت کیونکہ وہ ناپاک ہے یا وہ فسک ہو کہ ذبح کرنے کے وقت یا ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا اور گائے اور بکری میں سے ان پر ان کی چربی حرام کی تھی سوائے اس چربی کے جو ان کے پیٹھوں یا آنتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے باعث دی تھی اور بے شک ہم سچے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفصیل کی طرف اس آیت میں جن چار محرمات کا ذکر ہے اس کی ضروری تفصیل سورہ بقرہ آیت نمبر 173 کے حاشیے میں گزر چکی ہے یہاں یہ نقطہ مزید قابل وضاحت ہے کہ ان چار محرمات کا ذکر کلمہ حسر سے کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چار قسموں کے علاوہ باقی تمام جانور حلال ہیں جبکہ واقعی یہ ہے جب واقعہ یہ ہے کہ ان چار کے علاوہ اور جانور بھی شریعت میں حرام ہیں پھر یہاں حسر کیوں کیا کیا گیا ہے پھر یہاں حسر کیوں کیا گیا ہے بات دراصل یہ ہے کہ اس سے قبل مشرقین کے جاہلانہ طریقوں اور ان کے رد کا بیان چلا آ رہا ہے انہی میں بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے اس سیاک اور ضمن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھ پر جو وہی کی گئی ہے اس میں تو اس سے مقصود مشرقین کے حرام کردہ جانوروں کی حلت ہے یعنی وہ حرام نہیں ہے کیونکہ اللہ نے جن محرمات کا ذکر کیا ہے ان میں تو وہ شامل ہی نہیں ہے اگر وہ حرام ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر ضرور کرتا امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ اگر یہ آیت مکی نہ ہوتی تو پھر یقینا محرمات کا حسر قابل تسلیم تھا لیکن چونکہ اس کے بعد خود قرآن نے سورہ معاہدہ میں بعض اور محرمات کا ذکر کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں اور درندوں کی حلت و حرمت معلوم کرنے کے لیے دو اصول بیان فرما دیے ہیں جن کی وضاحت بھی مذکورہ محولہ حاشیہ میں موجود ہے او اوفسقا کا عطف لحم خنزیر پر ہے اس لیے منصوب ہے اہلغیر اللہ بہ معنی ہیں ایزبِ حلسن مطلب وہ جانور جو بتوں کے نام پر یا ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیے جائیں یعنی ایسے جانوروں پر گوئند ذبح اللہ کا نام لیا جائے تب بھی حرام ہوں گے کیونکہ ان سے اللہ کا تقرب نہیں غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے فسق فسق رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے فسق رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے اور صرف اسی کے تقریب و نیاز کے لیے کیا جائے اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہی فسق اور شرک ہے پھر ناخن والے جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جانور ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی جدا جدا نہ ہوں جیسے اونٹ شترمرخ بطخ قاز وغیرہ ایسے سب چرند پرندان پر حرام تھے گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے نیچے کھلے ہوں پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں پھر یعنی جو چربی گائے یا بکری کی پشت پر ہو یا دمبے کی چکتی ہو یا انتڑیوں یا اوج یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو چربی کی یہ مقدار حلال تھی پھر یہ چیزیں ہم نے بطور سزا ان پر حرام کی تھیں یعنی یہود کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں اور ہم تو ان کے اتباع میں ان کو حرام سمجھتے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود یقیناً اپنے مذکورت دعوے میں جھوٹے تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُرْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجیے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا اشرک اللہ اشرکھن جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلد ہی کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے اسی طرح ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو تو تم گمان ہی کی پیروی کرتے ہو اور تم انکل پچو ہی سے کام لیتے ہو قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ کہہ دیجئے پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا قل هانم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون कह दीजिए तुम अपने جو اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں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 به لعلکم تعقلون کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ خواہ و ظاہر ہوں یا چھپے ہوں چھپے ہوئے ہوں اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تائید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس لیے تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا پھر یعنی مہلت دینے کا مطلب ہمیشہ کے لیے عذاب الہی سے محفوظ ہونا نہیں ہے وہ جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا پھر یہ وہی مغالطہ ہے جو مشیت الہی اور رضائے الہی کو ہم معنی سمجھ لینے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے حالانکہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس مغالطے کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ اگر یہ شرک اللہ کی رضا کا مظہر تھا تو پھر ان پر عذاب کیوں آیا عذابِ الٰی اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضائے الہی اور چیز پھر یعنی اپنے دعوے پر تمہارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو لیکن ان کے پاس دلیل کہاں وہاں تو صرف اوہام و جنون ہی ہیں پھر یعنی جانور یعنی وہ جانور جن کو مشرقین حرام قرار دیے ہوئے تھے پھر کیونکہ ان کے پاس سوائے آو... کیونکہ ان کے پاس سوائے قزب و افطراء کے کچھ نہیں پھر یعنی اس کا عدیل برابر کا ٹھیرا کر شرک کرتے ہیں پھر یعنی حرام وہ نہیں ہیں جن کو تم نے بلا دلیل ما انضل اللہ محض اپنے اوہام باطلہ اور ضنونِ فاصدہ کی بنیاد پر حرام قرار دے رکھا ہے بلکہ حرام تو وہ چیزیں ہیں جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے کیونکہ تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہارا پال نہار وہی ہے اور ہر چیز کا علم بھی اسی کے پاس ہے اس لیے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے اور جس چیز کو چاہے حرام کرے چنانچہ میں تمہیں ان باتوں کی تفسیر بتلاتا ہوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے پھر اللہ تشریکو سے پہلے اوصا کو محظوف ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو تم شریک مت ٹھہراؤ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں مشرق پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں مختلف انداز سے بار بار بیان ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ان کو تفصیل اور وضاحت سے بیان فرما دیا ہے اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کا عام ارتکاب کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی توحید و اطاعت کے بعد یہاں بھی اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی اہمیت ہے اگر کسی نے والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کے تقاضے پورے نہیں کیے تو وہ رب تعلیٰ کی عبادت و اطاعت کے تقاضے بھی پورے کرنے میں ناکام رہے گا پھر زمانے جاہلیت کا یہ فعل قبیح آج کل ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور و شور سے جاری ہے یہ افراد یا حکومتیں سمجھتی ہیں کہ وسائل رزق ہمارے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں قرآن اس کی نفی کر رہا ہے پھر یعنی کساس کے طور پر نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف کریں تو یہ قتل نہایت ضروری ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو یہ قتل نہایت ضروری ہے وعلیکم فلقی ہے قصاص میں تمہاری زندگی ہے